اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ تم لوگ پہلی امتوں کے ذرا حالات دیکھ لو کہ پہلی امتوں نے اپنی انبیاء کے ساتھ ان کا مذاق اڑایا تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا تو اس لیے تم بھی یہ دیکھ لو میرا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کمپیرزن کیا وہ کمپیرزن یہ ہے کہ یہ جو مشرقین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی گویا کہ نعوذ باللہ کوئی شریک ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کیا کر رہے پیچھے کہا گیا تھا نا کہ ایک کیا ظلمت اور یعنی اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو ایسے یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وہ ذات ہے کہ جس کی نگرانی میں ہر ہر کام ہو رہا ہے ایک وہ ذات ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو وہ بھی اس کی نگرانی کے اندر ہوتا ہے کوئی چیز اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہے ایک تو وہ ذات اور دوسری طرف تم اس ذات کے ساتھ شریک مانتے ہو کہ یہ اللہ, اللہ کے لیے کوئی شریک بھی ہیں تو تم ایسا کرو کہ یہ تو بتاؤ کہ کیا ان کے نام تمہیں آتے ہیں جو نام ہے, اپنے بتوں کے نام تو بتاؤ ذرا اپنے بتوں کے نام تو بتاؤ نام تو تھے پہلے سے یاد رکھیے گا بتوں کے انہوں نے نام تو رکھے ہوئے تھے تو نام تو رکھے ہوئے ہیں تم ان بتوں کے نام تو بتاؤ اگر تم کہتے ہو جی فلاں بت ہے فلاں بت ہے فلاں بت ہے تو گویا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم کہو کہ جی فلاں بت ہے فلاں بت ہے فلاں بوت ہے یہ نوزبی اللہ کا شریک ہے تو یہ ایسی بات تم کہنے کے جا رہے ہو کہ جیسے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے یہ صرف اور صرف تم لوگوں نے خود اپنی مرضی سے اس طرح بنا لیا ہے خود بناتے ہو بتوں کو خود ہی ان کو نام دے کر اپنا وہ کر رہے ہو تو یہ سارا کا سارا اس میں یہ چیز بتائی جائے گی ٹھیک ہے پھر آگے یہ بھی بتایا جائے گا کہ کافر لوگ ان کو اپنی جو باتیں ہیں یہ بڑی اچھی لگتی ہیں کہ ہم لوگ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں جو ہم حق کا انکار کرتے ہیں ان کو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے ہر آدمی جو بھی غلط راستے پر ہوتا ہے نا تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں برائی کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں گناہوں میں پڑاؤں میں بہت اچھا کر رہا ہوں تو اس کو خود اپنا یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے تو ایسے ہی یہ کفوار جو ان کی جو مکارانہ باتیں ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن ہیں یہ نہیں ہیں یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ہوگا کیا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو انتہائی سخت ہے آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہوگا اور وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کہ دنیا میں تو بچ سکتے ہیں کسی طریقے سے چھپ سکتے ہیں لیکن آخرت کے اندر تو کوئی بندہ اللہ تعالی کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا پھر جنت کا بتایا گیا کہ جب کفار کی پکڑ کے بارے میں بتایا گیا تو ساتھ ہی جنت کا ذکر کر دیا گیا کہ جنت وہ کیا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے جنت کا وعدہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے ان لاہ فلم کہ اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا اللہ جو چیز کا وعدہ کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں تو گویا کہ جو بھی متقی ہوگا اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنت کا لیکن شرط یہی ہے کہ تکوا اختیار کرنا پڑے گا تکوا کیسے کہتے ہیں گناہوں سے بچنا وہ جنت کیسی ہوگی اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نیچے نہریں بہتی ہوں گی نیچے نہریں بہنے کا ایسا ہی مطلب ایسے یا تو یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ بندہ بلکنی میں کھڑا ہوتا ہے تو نیچے سے دریا سامنے سے گزر رہا ہو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے یا یہ ہے کہ فرش ایسا کر دیا جائے کہ شیشے کا فرش ہو اور نیچے سے یعنی سرنگ ٹائپ جو ہے وہ نہریں بہری ہوں یہ اللہ ہی جانتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے کیونکہ جنت کے بارے میں یہ ہے نا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے اس کو سنا نہیں ٹھیک ہے اور کسی دل پر اس کا کوئی گزر بھی نہیں ہوا دل بھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ جنت کیا ہوگی یہ تو ہم باتیں ویسی کہتے ہیں جنت یوں ہوگی جنت میں یہ پھل ہوں گے یہ سمجھانے کے لیے یہ سمجھانے کے لیے جنت میں سیب ہوں گے بھائی جنت کے جو سیب ہیں وہ ہم سوچ نہیں سکتے وہ کیا سیب ہوں گے وہ تو نام ان کے رکھ دیے گئے کہ چلو جی یہ سیب ہوں گے فلاں چیزیں ہوں گی ایسی در... دودھ کی نہریں ہوں گی شہد کی نہریں ہوں گی یہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ وہ کیا چیز ہے جنت تو وہ پوری کی پوری وہ کیا ہوگا تو کفار لوگ تو وہ تھے ٹھیک ہے کفار تو وہ تھے کہ جو اپنی باتوں پہ خوش ہونے والے مومن کیا کرتے ہیں مومن لوگ جن کو اللہ تعالی نے کتاب دی ہے ٹھیک okay. ہے تو وہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے یا قرآن پاک کی قرآن پاک جب نازل ہوتا ہے یا جو, جو نازل کیا گیا یہ مومن لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں مومن لوگ اس چیز پر خوش ہوا کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے تو اس بات پر خوش ہوتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم اس بات کا کیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانوں اور میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں میں صرف اور صرف اللہ ہی سے یعنی میں اسی بات کی دعوت دیتا ہوں اور مجھے اپنے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجیے اب اس کے اندر سے ہم اس کو وہ کرتے ہیں حت نمبر آ گئی بتیس سورہ رات تیرواں پارہ لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے استوحزیا استوح استحزا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا استحزا اس استوخیا یہ مجھول کسی ہے استوخیا مجھول کسی گئے تو استوزیا یعنی استحزا سے ہے مذاق اڑانا مذاق اڑانا جو ہوتا ہے رسول کی جمع آتی ہے رسول رسول ایک ہوتا ہے اور رسول جمع من کب کا آپ سے پہلے فام لیتو فام لیتو ٹھیک ہے نا ام لیتو کا مطلب ہے یہاں پر کہ مہلت دینا ٹھیک ہے نا لیتو کا مطلب ہے کہ میں نے ان کو یعنی مہلت دی تھی ٹھیک ہے کا تو متب پکڑنے کے ہوتے ہیں اخذہ کا معنی پکڑنے کے اور اقاب کہتے ہیں فقی فقانہ ایکاب ہی یا تھی معذوف یا ایکاب کہتے ہیں یعنی عذاب کو اذاب کو کہا جاتا ہے دیکھیں حفظ اللہ علیہ ولا قدست من کب لکھا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا قدستیا یعنی حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ولا کا دستوزیا بیروس من کب لکھا کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا والا کا دستوزیا مذاق اڑایا گیا تھا بیرسول رسولوں کا من کب لکھا تم سے پہلے یعنی آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا فم لذین کفرو اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی ہم پھر کیا, کیا پھر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت لیا. پھر میں لے لیا یعنی پکڑ لیا اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا فقی فکانا ایک تھا فکانا ایک اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا یعنی جو پہلی امتیں تباہ و برباد ہوئی ہیں انہوں نے بھی مذاق اڑائے تھے نا انبیاء کے مذاق اڑاتے تھے قومی لود کے ساتھ کیا ہوا قومی آت کے ساتھ کیا ہوا قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی یہی کرتے تھے قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا قوم نوح کا تو ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے بھی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے جاتے تھے قوم آتی تھی مذاق اڑاتے تھے ان کا تو نوز لگ تھا یہ مجنون ہو گیا اس کو جنون ہو گیا یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے کشتی بنا رہا ہے یہاں پہ پانی کہاں سے آ گیا تو اس قسم کے مزاق اڑاتے رہے اللہ تعالی نے ان بہ کا تو کتنی ایک بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں اور کیسے اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں دیکھیں ذرا من ہوا کام اللہ کل افامن ہوا على كل بما کا امون الا کل نفسم بیما کا سبت افامن افامن یعنی سوال کے لیے کہا جا رہا ہے. افا من بھلا بتاؤ افامن کا سبت بھلا بتاؤ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر ہر شخص کے ہر ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے افامن ہوا کا کل وہ ذات جو نگرانی کر رہی ہے بیما کا سبت ہر ہر کام کی جو, جو وہ کام کر رہے ہیں نا اس کی ایک ایک چیز کی یعنی جو نفس کام کرتا ہے اس کی ایک ایک چیز کی وہ ذات جو نگرانی کر رہی ہے ٹھیک ہے ایک وہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر, ہر چیز کی نگرانی کر رہی ہے وجال اللہ اشرکا وجالو لرکا اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں وجالو اور جالو کا مطلب ہے کہ کر لیے لاہ ال اللہ کے لیے شرا یعنی ایک طرف تو اللہ تعالی کی ذات جو ایک ایک کام کی نگرانی کر رہی ہے اور دوسری طرف یہ اللہ کے لیے شریک مان رہے ہیں کل تو کل کہو سم ذرا ان خدا کے شریکوں کے نام تو بتاؤ سم ان کے ذرا نام تو بتاؤ کیا کیا نام تم لیتے ہو جو اللہ کے شریک مانتے ہو ذرا ان کے نام بتاؤ ٹھیک ہے اگر وہ نام لے بھی لیں گے اچھا یہ جی حبل ہے فلان یہ ہے یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تو تم گویا کہ ایک بات بتا رہے ہو ام تنبعونہو بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول اگر کوئی تم نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتا نہیں ہے ام تنبعونہو کیا تم خبر دوگے اس یعنی کسی کوئی وجود کی بیمار یا المفل الارض کہ جو اللہ نہیں جانتا زمین میں ام بظاہر من القول یا خالی زبان سے ایسے نام لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں اگر تم کہتے ہو جی فلاں بت فلاں بت فلاں بت یہ اللہ کا شریک نوزب اللہ ہے یہ اللہ کا شریک ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اچھا تم گویا کہ اللہ کو ایسے مذاق میں کہا جاتا نا کہ اللہ کو ایسی چیز کے خبر دے رہے جو اس کو پتا نہیں ہے کہ جی نوز اللہ کو پتا نہیں تھا کہ فلام فلاں, فلاں بت میرا شریک ہے فلاں بت میرا شریک ہے گویا کہ اللہ کو یہ نہیں پتا تو اللہ کو تو پتا ہے کہ ہر ایک جو تم نام لے رہے ہو سارے تم ان کو شو اللہ کے شریک ہے ہی نہیں ہے وہ تو وہ شریک ہے ہی نہیں ہے کہ کیا تم اللہ کو ایسے وجود کی خبر دو گے بیما اللہ یا المفیل عرض جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے ام بظاہر من القول یا خالی زبان سے ایسے نام لوگ ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے یعنی ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جو بتوں کے نام لیتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے بل, بل حقیقت یہ ہے للذین للذین لذین مکروہم مکر یعنی خوبصورت کر دی گئی ہیں للذین لزین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا کیا چیزیں خوبصورت کر دی مکروحم یعنی ان کی مکارانہ باتیں ان کے لیے خوبصورت کر دی گئی ہیں ان کو خوبصورت لگتی ہیں اپنی مکارانہ باتیں وسد انس صبیر اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے وسدو یعنی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے مجھول کسی گئی ہے بھی رکاوٹ پیدا کرتی گئی یعنی ہدایت کے راستے سے اس طرح وہ انہی کے پیچھے بتوں کے پیچھے پڑ کے ہدایت کے راستے سے ان کے اندر رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے ہدایت کی طرف نہیں چلتے یہ اللہ فرمارے ومین اللہ فما لہ منہاد اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے یوز لوز لل نا ومن یوز تو ہاں پھر کیا اس کو ملانا تھا آگے کے ساتھ تو یہ کسرا کے ساتھ ملایا ومن یوز لہ اور جس کو اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے فما لہو مینہاد اس سے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا جس کو اللہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اگر گمراہ کر دیں تو پھر اللہ گمراہ ایسے نہیں کرتے ہیں بندہ خود جب ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی جان بوجھ کے ضد کے اندر آ کے قبول نہیں کرتا جد میں قبول نہیں کرتا تو پھر اس کو دنیا کی کوئی ذات بھی اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتی دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتی ایک آدمی پہ پڑ گیا یہود کو پتا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو پتا تھا باقیوں کو بھی پتا تھا یہ مشرقین جو تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا اللہ کے نبی ہیں تھا چالیس سال جس آدمی نے ان کے درمیان زندگی گزاری جس نے کبھی مخلوق کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا مخلوق کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ کیا خالق کے بارے میں امین ہیں صادق ہیں لیکن جب زد میں آگے تو قبول نہیں کرنا تو اللہ یہ جی کہہ رہے ہیں جب کوئی زد میں آ جاتا ہے پھر اس سے کوئی بھی ہدایت میں لانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے لہم عذاب حیات دنیا لہم عذاب ان فی الحیات حیات ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے والا عذاب الآخرت اشک کو والا عذاب الآخرت کو اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے وَمَا لَهُم من اللہ ہے وَاقٍ اور کوئی نہیں کوئی نہیں نی... ہے وما لحم مین اللہ من واق اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے وکا یقی کے معنی ہوتے ہیں نا بچانے کے وقا یقی ٹھیک ہے نا یہ لفیف ہے نا وکا یقی مفروق کہتے ہیں واؤ کاف اور یا اس کا مادہ ہے واؤ کاف اور یا واؤ بھی نا یعنی بھی اس میں سے نا واؤ آ گیا روف علت میں سے اور یا بھی حرف علت میں سے ہے تو یہ لفیف کہلاتا ہے نا دو حرف علت آ اور بیچ میں کاف آیا ہوتا تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں تو من واقن اس میں فائل کا سیگا ہے تو کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے اب اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتانے لگے مسل الجنت التی وہ عید المتقون وہ جنت جس کا متقل وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہے کیا تجری مینتا ہل اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں تجری بہتی ہیں مینتا تل انہار نیچے یعنی نہریں بہتی ہیں پھل کیسے ہوں گے وہ دیکھیے اک لوہا دا امن اس کے پھل بھی صدا بہار ہیں اک پھلوں کا ذکر ہونے لگا نہریں تو نیچے بہتی ہیں تو آگے کہا جائے گا اک دائمن دا امن دا اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں وزلوہا وزلوہ اور اس, کے اس, کے اس کی وزلوہا اور اس کی چھاؤں بھی جو یعنی درخت ہیں ان کی چھاؤں بھی سدا بہار ہے وزل ذل ذیل کہتے ہیں نا سائے کو تو لوہا اس کی چھاؤں بھی سدا بہار ہے تلک اکبل لذینت تکو تل کا اکبل لذینت تکو وہ اکبل کافرینار تلک اکبل لذینت تکو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تکوا اختیار کیا اچھا اور جو جنہوں نے تکوا کو چھوڑ دیا کفر کیا ان کا کیا ہوگا وہ اکبل کافرینار جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے سمو یہ تو بات یہاں تک ہوگی آگے یہ بتایا جائے گا کہ مومن لوگ کس بات پر خوش ہوتے ہیں دیکھیے وزین آتئی نا حمول اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے آتئی نا حمل کتاب جن آتئی نا آتئی نا حمل کتاب کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یفراہون بیمان ضلع کا یفرحون یفرحون کا مطلب ہے خوش یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں بما ان ضلع کا اس کلام سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے بما یعنی اس اس کلام, کے اس کلام پر ان ضلع علیہ کا جو آپ پر نازل کیا گیا ہے ومین الامن الحزاب ومین الحزاب اور انہی گروہوں میں سے احزاب گروہ کو کہتے ہیں ہزبن وائس دیکھیے اوکے وائس جی ومین الحضاب اور سے کون یعنی انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں میں یون کی جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں قرآن پاک کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں یہ کون لوگ تھے یہودی اور عیسائی یہودی اور عیسائی بعض ان کے مختلف گروہوں کا ذکر ہے نا یہودی اور عیسائی کا تو ان میں سے کیا ہوتے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں جو قرآن کریم کی آیات سن کر خوش بھی ہوتے ہیں یہ اصل میں ذکر کر رہی ہے ان, ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں والے لوگ تھے جن کی طرف کتابیں نازل کی گئی تھی جیسے کہ یہودی یا عیسائی تو وہ لوگ اس کے اوپر ان کو جب کتاب آتی ہے تو یہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ تو وہی کتاب ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی تو اب وہی لوگ کیا ہو گئے تھے اس پر ایمان بھی لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے نا ایمان لائے تھے تو وہ مومن ہو گئے تھے ان کو پتا تھا ان کی کتابوں میں ذکر ہے باقاعدہ تورات رات ویرا کے اندر انجیل ویرا میں باقاعدہ ذکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کا ذکر کیا گیا تھا اور اسی لیے قرآن پاک نے کیا کہا کہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولادوں اپنی بیٹوں کو جانتے ہیں یا ریفونا کماب ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفات ذکر کی گئی تھی تو بعض گروہ کیا ہوئے تھے یہودی اور عیسائیوں میں سے وہ مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا یہ تو وہی آخری نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر آیا تو وہ خوش ہوتے ہیں اس بات کے اوپر یہ تو وہ لوگ ہو گئے اور بعض لوگ کیا تھے بعض لوگوں نے اس کا انکار کر دیا تو اس کے ذریعے سے یعنی اس میں سے ہوا یہ لا <تصفح> کے السلام علیکم و اللہ دیکھیے وائس اوکے وائس کے ٹھیک ہے جی بات یہ چل رہی ہے کہ بعض یہودی اور عیسائی مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہماری کتابوں میں بھی نبی آخر الزمان کا ذکر موجود ہے اور یہی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں ساری کی ساری نشانیاں یہی بتائی گئی تھی تو اس لیے وہ لوگ ایمان لے اور بعض نے جو ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے پتا ان کو بھی تھا لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے سوائے ضد کے تو اس آیت کے ذریعے سے مشرقین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی پہلے وہ لوگ بھی انہوں نے دیکھا کہ آسمانی ہدایت ان کے پاس پہلے سے موجود تھی انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھا تو وہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے تو تم لوگ وہ لوگ جن کے پاس آسمانی ہدایت آئی ہوئی تھی وہ بھی ایمان لے آئے تمہارے پاس نہ کوئی آسمانی ہدایت پہلے سے آئی نہ کوئی تمہارے پاس کتاب ہے پھر بھی تم ایمان لانے سے کترا رہے ہو پھر بھی تم تو تم जो نہیں لا یہ تو سر ہٹ درمی یا زد ہے سراسر ہٹ درمی اور زد ہے کہ تم کس بات پہ نبی آخر اس زبان کا انکار کر رہے ہو تمہیں کس طرح پتا تو جو پہلے جن کے پاس کتابیں آ چکی تھیں وہ بھی ایمان اگر لا تو ان کے پاس تو چلو آسمانی ہدایت آئی ہوئی تھی چاہے جس شکل کے اندر بھی رہی وہ تبدیل بھی ہو گئی وہ اگر مان رہے ہیں تو تم کیوں نہیں مان رہے ہو تو یہ اس میں ان کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ دیکھیں جہاں آپ کے دشمن موجود ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں پہ بہت سے لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں دشمنی تو بہت ہو رہی تھی ٹھیک ہے حضور اسلم کو تکلیفیں بڑی پہنچائی جا رہی تھی لیکن اگر تکلیفیں بھی آ رہی ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں نا لوگ اسلام بھی تو قبول کر ہی رہے ہیں تو اس سے تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آہستہ دی آہستہ دین کا حصہ پھیل رہا ہے ٹھیک ہے اور بعض یہ بھی ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی انکار کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ مشرقین جو تھے یہودی اور عیسائی جو تھے نا یہ بھی کرتے تھے قرآن کی ساری باتوں کا انکار نہیں کر سکتے تھے قرآن کی ساری باتوں کا انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو تورات اور انجیل میں بھی تھی تورات اور انجیل میں بھی مثلا توحید انبیاء کرام پر ایمان ان کے واقعات ویرا آخرت کا عقیدہ ویرا یہ قرآن پاک میں اگر ذکر ہوا تو تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہوا ٹھیک ہے تو یہ اب یہ چیزیں تو کچھ باتوں پہ ایمان وہ بھی لاتے تھے اور کچھ باتوں کا رد کر دیا کرتے تھے دیکھیے اب ذرا ولزین عقئی نہم اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یا بما بمان ان کا وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا خوش ہونے سے کیا ہوا تھا ایمان لے آئے تھے نا کہ بھائی نبی آخر الزمان آ چکے ہیں اب ان پر ایمان لے آنا چاہیے جن کا انتظار کر رہے تھے کئی صدیوں سے تو ان پر ایمان لے آتے ہیں ٹھیک ہے یا فراہ بے کا من الحزابے اور انہی گروہوں میں سے وہ بھی ہیں میں یون کی جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں بعض باتیں کچھ باتوں پہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ جی یہ یہودی اور عیسائی بھی جو ایمان نہیں لائے تھے توحید کا وہ بھی ماننے والے تھے رسالت کو وہ بھی ماننے والے تھے آخرت کا عقیدہ کو وہ بھی ماننے والے تھے باتوں کا یہ انکار کر دیا کرتے تھے جو قرآن پاک انجیل کے مخالف باتیں آتی تھیں وہ اس کا انکار کرتی ہے، کرتے تھے تو اب حصم کل آپ کہہ دو انما امرتو ولا اشرک بھی انما امرتو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے ان ابودہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں ولا عشر بھی اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں مجھے تو یہ حکم کیا گیا ہے علیہ ادو علیہ ادو اسی علیہ بات کی میں دعوت دیتا ہوں اللہ ادو اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا وہ الہ ماب اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے تو صرف اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ کزالی کا انزل نہ ہو وہ کزالی کا انزل ہو اور اسی طرح اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے کزالی کا انزل نہ ہو اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے حکمن عربین حکمن عربین یعنی عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر حکمن عربی قزا انزل اس طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے حکمن عربی عربی زبان میں ایک حکم نامہ حکم نامہ کیا مطلب کہ قرآن پاک کے اندر مختلف حکم آئے نا آرڈرز دیے گئے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے تو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہوں کو کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے والا انتبا تاہ وم والا انتبا تاہ وی جی فہد رشید صاحب کوئی ہے ریٹرن اگر کر لیں تو ٹھیک ہے وہ سور رات کی آیت نمبر سینتیس چل رہی ہے ترجمہ پہلے تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے من اللہ اللہ کے پاس سے اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے والا انبا تاہم والا اور اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اگر تم اس کے بعد بھی ان کے پیچھے چلے ان کی خواہشات کے پیچھے چلے ماں من اللہ ولیم واق تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں مشرقین یا کافر لوگ ان کی ساری خواہشات کیا تھیں مخالف تھی نا یہ کہتے تھے توحید کی دعوت نہ دو یہ باتیں نہ کرو بتوں کو برا بھلا نہ کہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ بالکل توحید کی جو دعوت دے رہے ہیں دیتے جائیے ان کی بات نہیں ماننی بالکل ماننی نہیں ہے اور گھبرانا بھی نہیں ہے بس آپ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے ٹھیک ہے نا تو اور یہ بھی بتا دیا گیا کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتاتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بتاتے ہیں یہ سارا کا سارا اللہ پاک, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ حکم ہی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے ہیں وہی چیز بتائیں گے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتے اس کے اندر اب اس کو دیکھیں گے تو یہ ترجمہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے اگر اس کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اللہ نے جو حکم دیا اس کی مخالفت اور کسی کافر کی خواہش کے پیچھے چل پڑے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہ شامل حال ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا یہ سارا کا سارا اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا اور جو اللہ نے حکم دیا حضور اسلم نے وہی کیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے رکو ہو گئے اس کے اندر کتنے جی پانچ رکو مکمل ہو چکے ٹھیک ہے اب آخری رکو رہ گیا ہم اس کو میرے خیال میں جلدی جلدی کر ہی لیتے ہیں کہ ان یہ سوریہ رات مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے آگے جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں یہ بتایا جائے گا ٹھیک ہے نا اب قرآن پاک کے اندر آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے روسے ٹھیک ہے اور ان کے بیوی بچے بھی تھے بیوی بچے بھی تھے یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے امبیا آئے یعنی بعض ایسے بھی ہوئے حتیث اسلام نے شادی نہیں کی تھی ٹھیک ہے تو جو انبیاء آئے وہ تھے ان کی بیویاں بھی تھیں بچے بھی تھے ٹھیک ہے اور کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کوئی چیز نازل کی ہو تو اس میں ہلکی سی بھی بدل دے نہیں اللہ تعالی جو حکم نازل کرتے ہیں نبی بالکل وہی بات پہنچا دیتا ہے اس لیے کہا جائے نبی کسے کہتے ہیں نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو نبی رسولتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو رسول ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا نبی کہتے ہیں خبر دینے والا تو جو اللہ تعالی نے خبریں دی تھیں وہی انبیاء نے بھو بہو اسی طریقے سے پہنچائیں ایسا نہیں کیا کہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دی ہو ٹھیک ہے نا تو ہر زمانے کے لیے لادہ کتاب نازل ہوتی رہی ہر زمانے کے لیے کتاب پہلے جس طرح نازل ہوتی رہی ٹھیک ہے تورات رات آئی کس کے اوپر تو رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر زبور آئی حضرت داود علیہ السلام کے اوپر انجیل آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تو بڑی چار کتابیں ہیں اس کے علاوہ مختلف صحیف صحیف جو کہہ دیا تقریباً ایک سو دس کے قریب صحیف جو بن جاتے ہیں ایک سو دس کے قریب کہہ دیا جاتا ہے لیکن وہ اللہ ہی جانتے ہیں اس کی تعداد کیا ہے ٹھیک ہے تو مختلف صحیفے نازل ہوتے رہے تو ہر ہر زمانے کے اعتبار سے شریعت میں کچھ نہ نب... کچھ تبدیلی ہوتی رہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو پہلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں پھر اب کے زمانے میں پچھلی کسی شریعت پہ چلنا ممک... م... وہ نہیں ہے اجازت نہیں اس کی بس صرف اور صرف جو بھی چلنا ہوگا ایمان پر اسلام پر چلنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا ہوگا باقی کسی اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ چلو کوئی بندہ انجیل پر چل لے زبور پر چل رہے داؤد یعنی اس پہ چل لے تو چل رہے ایسا نہیں ہو سکتا تو ہر ایک کے لیے یہ اس میں پوری بھی بتائی جائے گی افزا اس کو دیکھیں ولاقت ارسلنا ولاکد ارسلنا رسول مین قبل کا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں ولاقت تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے رسول من قبل کا آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں وجا النا لہم ازواج اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ازواج بیویاں ضروریا یہ ضروری مطلب ہے کہ ان کے بچے ویرا رضوری یتن اور ان کے بیوی بچے یعنی بچے بھی عطا فرمائے ہیں وما کان علی وما کان علی اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا یا اطیا اَنْ <بِعَيَتِن> کہ وہ کوئی ایک آیت بھی، وہ ایک آیت بھی لے آئے اِلّا اللہ بز نلہ اللہ کے حکم کے بغیر ترجمہ دیکھیں گے یوں ہو جائے گا یاتیا بی آ یاتین اللہ کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے کسی کو بھی اجازت نہیں تھی لکل اجالن کتاب ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے لکل لیا چل کتاب ہر زمانے کے لیے ایک الادا کتاب دی گئی ہے اصل میں بات یہ کہ یہ, یہ کفار کیا کرتے ہیں اعتراضات کیا کرتے ہیں بھائی ان کے بیوی بچے کیوں ہیں ان کے بیوی بچے کیوں ہیں تو اس میں اعتراض کا جواب دے دیا گیا جو پہلے انبیاء آئے تھے نا سوائے ایک دو کے ان کے بھی کیا تھے ان کے بھی بیوی بچے تھے ان کے بھی تو بیوی بچے تھے ایک تو یہ بات کی گئی تو بیوی بچوں کا ہونا کوئی نبوت سے ٹکراتا نہیں ہے یہ بات کہ بھئی نبی ہے تو اس کے بیوی بچے نہیں ہونے چاہیے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ٹھیک ہے نا اور پھر ہر زمانے میں جزوی فرق آتا رہا انبیاء کی شریعتوں میں جزوی فرق آتا رہا کسی کی شریعت کیسی تھی پھر زمانے کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں ہر ایک زمانے میں یو ماں یم ہو یم ہو لوہ کا مطلب ہوتا ہے مٹانے کے مانا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا منسوخ کرنے کے مانا یمہ مٹ, مٹانے کے معنی یا منسوخ کرنے کے مانا ہوتے ہیں کا مطلب ہے رکھنا دیکھیں یم اللہ یشایپت اور اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے وہ ان کتاب اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے یعنی کیا لوہے محفوظ لوہے محفوظ وہ ٹھیک ہے نا تو یہ لوہے محفوظ کے اندر وہ اصل ہے نا تمام کتابوں کی اصل وہ لوہے محفوظ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کس امت کو کون کون سی کتاب دی جائے گی کون کون سی کتاب دی جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ تھا نورینذین ٹھیک ہے نایدو ہوم کا ترجمہ ہے یہاں پہ ہم کریں گے دھمکی دینے کے معنی ٹھیک ہے نا وعدہ نائیدو کا مانا ہوتا ہے وعدہ یا اید وادہ یا اید یو اید تھا اس طرح یہ نو ایدو تھا نو اید تھا یہاں پہ وعدہ یا والا قانون لگتا ہے وعدہ یا والا قانون ٹھیک ہے نا یا تو اصل میں کیا تھا نو ادو تھا پھر اس کو نئیدو ہو گیا تو وعدہ کے معنی یہاں پہ دھمکی کے معنی میں آ رہا ہے نا دھمکی دینے کے لیے تو ان کو دھمکی کر دیا جائے گا او نہ تو نہ توف کا سرف والے فوراً آ جانا چاہیے ٹھیک ہے نا نہ توقفین کا نہوف یتوف یعنی ہوگا لام تاقید کو لام تاقید نہیں ہے اس کے اندر لیکن کیا ہے لام تاک نہیں ہے لیکن نون آخر میں سکیلا آ رہا ہے نا نون سکیلا نونے تاقیر آ رہا ہے نا نون سکیلا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آ رہا ہے بلاغ کا مطلب ہوتا ہے بات کو پہنچانا بلاک کا مطلب ہوتا ہے بات کو پہنچانا ٹھیک ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے دیکھیے اس کو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی وہ یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ بعض مسلمان ایسے تھے کہ ان کے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ یہ کافر اتنے سرکش ہیں اتنے ظالم لوگ ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں تو ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ٹھیک ہے نا تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو عذاب کا وقت اللہ کے ہاں ایک مقرر وقت ہے اللہ نے خود مقرر کیا ہوا ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے بس اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لا رہے لیکن وہ عذاب کا وقت کسی کو بتایا نہیں گیا وہ کسی وقت بھی اللہ لا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کیا کریے آپ صرف اور صرف ان کو بات پہنچائیے آپ ان کو ٹھیک ہے نا یہ ان کو بات پہنچائیے آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنے کی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیے ذرا و اما نورین کا و اما نورین کا بز الزین اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں اللزین یعنی جس بات کی دھمکی ہم ان کو دیتے ہیں چاہے اس کا کوئی کوئی حصہ ہم تمہیں زندگی ہی میں دکھا دیں او نہ یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تمہیں دنیا سے اٹھا لیں کہا جاتا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا نا کہ یہ کفار مغلوب ہوں گے کافر لوگ مغلوب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ کو ہم دنیا میں ہی دکھا دیں یا یہ ہوگا کہ آپ جب دنیا سے پردہ فرما لیں تو آپ کے بعد فتوحات ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر بھی بڑی فتوحات ہوئی ٹھیک ہے نا فتوحات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کتنی فتوحات ہوئی دیکھیں حضرت عمر رض کے زمانے میں کہاں سے کہاں فتوحات پہنچ چکی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی فتوحات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی بڑی فتوحات ہوئی تو یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یا تو ہم آپ کو دنیا ہی کی زندگی میں ہی دکھا ہی وہ فتوحات یا یہ ہوگا کہ اس کے بعد دکھا دیں گے اور جو ان کے اوپر عذاب آنا ہے اس کے بعد آ جائے گا آپ صرف کیا کرنا ہے آپ یہ کیجئے کہ آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں آپ کا کام یہ ہے اور ان سے جو حساب لینا ہے ٹھیک ہے حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے ہم ان سے حساب لے لیں گے ہم ان کو کافی ہو جائیں گے تو دیکھیے نورین عید اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں چاہے اس کا کو کچھ کوئی حصہ ہم تمہیں زندگی میں دکھا دیں وہ مان، چاہے اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں زندگی میں دکھا دیں او نتا یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے بہرحال تمہارے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہی ہے وہ علیہ الحساب اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے ٹھیک ہے حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے یہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے آگے اولم یرو اولم یرو کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آ رہی انا ننا نا تل ارزا انا نا تل ارزا نن کسا کہ ہم ان کو زمین کے چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا چاروں طرف سے مطلب یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جزیر عرب پر مشرقین جو تھے نا مشرقین تھے نا جزیر عرب کے اندر وہ کیا ہونے لگے تھے آہستہ آہستہ سمٹنے لگ پڑے تھے سمٹنے لگ پڑے تھے دین کی دعوت پھیلتی گئی اسلام غالب ہونے لگا اور یہ جو, جو مشرک لوگ تھے یہ کم ہونے لگے تو گویا کہ وہ سمٹنے لگے ٹھیک ہے ان کا دائرہ کار کم ہو گیا تھا اثرات اسلام کے پھیل رہے تھے تو اس لیے اس میں یہاں پہ بتایا جا رہا اوالم یورو کیا وہ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی ان نہ تل ہم ان کو زمین کے چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. یعنی کافر گھٹتے چلے جا رہے ہیں بالی حکم ہی و اللہ یا ہر حکم اللہ دیتا ہے لامواقی حکم ہی کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے وہ سری الحساب اور جلد وہ جلد حساب لینے والا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی میں جلدی چل رہا ہوں یہ نہ ہو آپ کہیں کہ بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چلو یہ سورہ رات مکمل ہو جائے اس لیے میں تھوڑا سا تیز ہو گیا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے مجھے ابھی بتا دیں ورنہ خیر ہے کوئی بات نہیں کل بھی ختم ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم مکمل کر لیں ہوں اب دیکھیں آگے چلیں اب دو اس میں رہ گئی ہیں ہوا یہ کفار جو تھے نا یہ مختلف مطلب چالیں چلا کرتے تھے مکر کیا کرتے تھے تو جو اسلام سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ بھی مکر مکر کیا کرتے تھے چالیں چلتے رہے لیکن اللہ کے سامنے کسی کی چال نہیں چل سکتی ہے کسی کی چال اللہ تعالیٰ ہر ایک کی چال کو توڑ دیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ کو جانتے ہیں ایک ایک چیز کو جانتے ہیں وہ کہ علیم ہے علیم وہ ذات جو ایک ایک بات کو جاننے والی ایک ایک بات کو جاننے والی عالم مطلب جاننے والا اور علیم یعنی ایک ایک ذرے ذرے کی چیز کو پہچاننے والی ذات تو وہ کہ ہر چیز کے علم رکھنے والے ہیں تو یہ پورا کا پورا اس میں اب یہ بتایا جائے گا دیکھیے وقت مکر الزین من قبل وقت مکر الزین من قبل اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی چالیں چالیں چلی ہیں نا انہوں نے بھی چالیں چلی تھی وہ قد مکر الزین چالیں چلی تھی من قبل فلی اللہ ہل مکرو جمیا لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے فلی اللہ مکرو چال تو صرف اللہ ہی کی چلتی ہے یعنی تدبیر تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یا الما تقسیب کلو نفسن یا وہ جانتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی یا علاما تقسیب کلو نفسن کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے جو کچھ نفس کرتا ہے کوئی آدمی کرے گا اللہ کو سب معلوم ہے وَسَيَعْلَمُ علمفارو وَسَي وَسَيَعْلَمُ وسیا علم القفارو لمن اقبدار علم اور کافروں کو انقریب پتہ لگ جائے گا سینا آ گیا نا انقریب کے معنی انقریب کے معنی سیاح کافروں کو کفار یعنی کفار کو انقریب پتہ چل جائے گا کیا لمن عقبار کی وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے کہ نیک انجام کس کے حصے میں آئے گا مومنوں کو ملے گا یا کفار کو ملے گا لمن انجام کس کے کھاتے میں آتا ہے وہ یقول الزین کفرو وہ یقول اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں لست مرسلا مرسلہ یعنی کہتے حضوص کو کہتے ہیں لست مرسلا کہ تم پیغمبر نہیں ہو تم پیغمبر نہیں ہو نوز کے الفاظ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے کفا بل اللہ کافی ہے شہیدم بئی نم میرے اور تمہارے درمیان وہ اللہ ہی کافی نیز, ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے ومن انذہ علم الكتاب, یعنی ہر وہ شخص جس کے پاس علم, کہ, کہ علم, کتاب کا علم ہے وہ بھی کیا ہوگا جس کے پاس کتاب کا علم ہے نا وہ جانتا ہے کہ حضور صلی سچے نبی ہیں جس کے پاس بھی علم کا اللہ کو بھی معلوم ہے اللہ کو بھی معلوم ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم کہ اپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور کون گواہی دے گا ومن ان دہو نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے جس کو پاس بھی کتاب کا علم ہے نا جو پہلے انبیاء کی کتابیں نازل ہوئی تھی اور اس نے کتاب کو پڑھا ہوا ہے تورات کو جاننے والا ہے انجیل کو جاننے والا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں رسول ہیں بھیجے ہوئے تو یہ ساری کی ساری اقلیت جی یہ پوری کی پوری ہوگی الحمد للہ ہمارا مکمل ہو گیا سور مکمل ہو گئی ہے کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجیے میں نے اس لیے کیا میں نے کہا چلے آج اس کو مکمل کر لیتے سوریہ ابراہیم جو ہے پھر انشاء اللہ کل اس کا خلاصہ اور سوریہ ابراہیم کو شروع کریں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دیکھے نازم انبیاء میں سے حضر امبیا میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی جن کا درجہ بتایا جاتا ہے اسلام کے بعد جن کا درجہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں بہت زیادہ مشقتیں تو ان کی پھر سورہ ابراہیم شروع ہوگی اور وہ پورا کا پورا ان کے واقعات وغیرہ کہ کیا چلا یہ ان پھر اس میں چلیں گے ٹھیک ہے نا جی اور اس طرح بنی اسرائیل وغیرہ کا ذکر بھی ہوگا مسئلہ اسلام کا ذکر بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے جی چلیے جی اب آگے جی ناف کے حوالے سے اصل میں ہے نا ہم نے یہاں پہ وہ کیا ہے اقبا کے معنی تو ہوتے ہیں نا کہ یعنی اقبت دار کے مطلب تو انجام کے معنی آئیں گے نا یعنی آخرت کے گھر کے تو نی ماں جس پہلے پچھلی آیتوں میں ہم کرتے رہے نا نی کا لفظ آتا رہے وہاں پر یعنی بہترین انجام تو یہاں پر بھی کفار کو کہا جا رہا ہے کفار کو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لینا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بہترین انجام کس کے کھاتے میں آتا ہے کہ انجام کس کے کھاتے میں آتا ہے ٹھیک ہے جی اس وجہ سے وہ کیا گیا وہاں پر نکالی اب آج ناف کی بات باری ہے مخاطب کفار ہے نا کفار کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا ناف پڑھیں گے سرف پڑھیں بتائیے ناف پڑھیں سرف پڑھیں علم و صرف بھی پڑھیں